اور پانچوں یوں کے عورت پر غضب اللہ کا اگر مرد جھوٹا ہے اور پانچوں یوں کے عورت پر غضب اللہ کا اگر مرد سچا ہو